السلام علیکم نظم کا عنوان ہے دس خرگوش ہیں نن منع دس خرگوش ہیں نن منّے ایک قطار میں جاتے تھے ایک تو چھپ گیا جھاڑی میں باقی رہ گئے اب یہ نو نو نن منِّ خرگوش ہو گئے حیران دیکھ کے یہ گر گیا جب ایک پانی میں باقی رہ گئے اب تو آٹھ آٹھ خرگوش تھے نن منع سیر کو نکلے اپنے گھر سے ایک نے سوچا گھر کو جاؤں باقی رہ گئے اب تو سات سات خرگوش تھے نن منع پپو لینے لگا تصویر ایک تو ڈر کر بھاگ گیا اب یہ رہ گئے باقی چھے چھ خرگوش تھے ننے منع تھے شریر اور چالاک رہ گیا کھیت کے اندر ایک اب تو رہ گئے باقی پانچ پانچ خرگوش تھے نن منے ایک نے دے دیا اپنا سر ایک پرانے دڑبے میں اب تو رہ گئے باقی چار چار خرگوش تھے ننے منع دیکھا پپو سوتا ہے ٹوکری میں ایک کود گیا باقی رہ گئے اب تو تین تین خرگوش تھے نن منع سوچ رہے تھے کیا کریں ایک اٹھا اور دوڑ گیا اب تو رہ گئے باقی دو دو خرگوش تھے نن منے سوچا اب اسکول چلے نٹ کھٹ تھا ایک بھاگ گیا رہ گیا اب تو ایک ہی ایک ایک تھا ننا سا خرگوش بہت اداس اکیلا تھا اتنے میں وہ نو بھی آ گئے ہو گئے پھر یہ دس کے دس دس خرگوش تھے نن منع